تھکانا پلا کچہ دلارا خسم چپ موٹر کنارتی روانے پلار کے روا دیگر حملہ رس مسجد رسول زنانا دیدا دبر کا استحکھا رس دین سڑونا سڑو سے استا خرنا شانت سال من کی بین سنا نوکی